ذرا ممکن نہیں ہے کزا لے کا یج اللہ عرجا یوں ہی یج اللہ عرصہ بناتا آیا ہے ماضی استمراری کے معنی کے ساتھ یوں ہی بناتا آیا ہے اللہ اس رجسا اور شرک کی ٹٹی کو اوپر ان لوگوں کے جو ابتدا سے نہیں مانتے اگر مانتے ہوتے تو یوں اس کا خمیہ بھوکتے وہ ہاضا سرا تو رب کا اور بات سنو اللہ کی تحریمات کو برقرار رکھنا غیر اللہ کی تحریمات کو اٹھا دینا اللہ کی نیازات کو برقرار رکھنا غیر اللہ کی نیازات کو اٹھا دینا ہاضا سرا تو رب کا یہ ہے اللہ کا راستہ جو مستقیب راستہ ہے قد یہ سب کرور تاکہ کھول کھول کے بیان کر دیا ہم نے بدل بدل کر ہے تاکہ نصیحت حاصل کرنے والوں کو فائدہ ہو لہم السلام وہ جن کو نصیحت ہوتی ہے ان کے لیے السلام ہے وہ حویلی ہے سلامتی کی نزدیک رب ان کے وہ اور وہی سرکار ہے ان کا کا سر پرستا ہے بس وہ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں تخویف شروم جمین جس دن اکٹھا کرے گا تمام کو او جنوں تحقیق تم غالب تھے لوگوں پر غالب تھے تم لوگوں پر وکالک اس وقت کہیں گے ان کے مرید دوست انسان تھا بازو واقعی اللہ ہم نے ایک دوسرے سے نفع اٹھایا جن ہم سے اٹھاتے تھے اور ہم جن کیا اٹھاتے تھے پتہ لگ گیا نا جن ہم سے اٹھاتے تھے اور ہم جنوں سے اٹھاتے تھے یہ بالکل سچی بچے ساری جو تھوڑے تھے مان لے گے اپنی برائی کو واقع اجل نل سی اب پہنچ گئے ہم اس مدت کو جو تعلیم نے مقرر کی تھی اللہ فرمائے گا اللہ رسوا کم اتلے تلوے سارے تمہارا ٹھکانا جہنم ہے ہمیشہ اس میں رہو گے إلا ما شاء اللہ ماشاء اللہ ہاں جہنم کے اندر مشقت عذاب کی تمہارے ذمہ لگا دی جائے گی إلا اللہ رہو گے تو جہنم میں مگر اللہ مگر اللہ اگر چایا تو زیادہ عذاب اور بھی کر دے گا تم پر جیسے قیدی ہوتا ہے تو اس کے ذمہ مشقت بھی لگائی جاتی ہے اس لیے زیادہ عذاب ہونے کی یہ دلیل ہے ان رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَيْمٌ رب حکیم العلیم تیر رب حکیم علیم ہے کزال کا تسلیم نہ کرنے کی وجہ نہ یوں ہی ہم متولی بنا دیتے ہیں بعض کو بعض کا ایک دوسرے کے بھائی بند بن جاتے ہیں صرف ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کرتوت ملتے جلتے ہیں اس لیے دیکھ لو نولی مسلمان آدمی جب مسلمان آدمی کے خلاف کوئی قوم حملہ کرے یا لڑائی کرے تو آپ دیکھیں گے کہ سارے کافر جیتنے آئے سارے وہ اکٹھے ہو جائیں گے مومن آدمی کے خلاف مسل مقابلہ کیا ہے دیو بندی نے ان کے ساتھ بریل بھی مل جائیں گے غیر مکل مل جائیں گے شیعہ بھی مل جائیں گے مومن آدمی کے خلاف کیوں کہ ان کا مذہب صرف ایک ایک ہی ہے صرف رنگ ان کے بدلے ہوئے ہیں حقیقت میں وہ بھی بے دین ہے وہ بھی بے دین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنو رو کیا نہیں آتے جاتے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے تمہاری اپنی جن سے رسول آتے تھے یسور علکم آیاتی وہ بیان کرتے تھے تم پر میری آیات ضرور لکھا یوم کم حاضہ اور دریا کرتے تھے تمہیں اس دن قیامت کی ملاقات سے کالو شہد نا لالف کہیں گے واقعی ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں یہ آتے تھے واقعی وہ غررت ملحت اور اس کی وجہ یہ ہے میرے پیغمبر کہ ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا آیات دنیا نے اب واقعی گواہی دے رہے ہیں کہ انہم کانو کافرین ہم پرلے درجے کے کافر تھے ضال کا یکن یقن ربو کا محل کل یہ اس لیے کہ اللہ تعالی کبھی کسی وسطی پر ظلم نہیں کرتا نہ ہلاک کرتا ہے اس حال میں کہ آلوحا غافل وہ وسطی والے بے خبر ہوں حقیقت حال سے ایسا نہیں ہوتا جن کو تباہ کیا جاتا ہے وہ جان بوجھ کر اللہ کی توحید کے خلاف کرتے ہیں والے کل اندر جات مما ہر ایک کے لیے جتنا کچھ عمل کرے گا اتنے ہی درجے نصیب ہوں گے کسی کو درجہ نصیب ہو رہا ہے کسی کو در کا نصیب ہو رہا ہے جس قسم کا عمل ہوگا اس کا غما اور ربو کا بغنا اما یا ملور اور ربو کا غنی تیرا رب تو بڑا بے نیاز ہے ذرحمہ بے نیاز ہونے کے باوجود رحمت کرنے والا بھی ہے اگر چاہتا تو لے جائے تم سب کو این یشا یہ سارے یہ خطاب کس کو ہے انسان کو انسان کو خطاب ہے یعنی جن سے انسان کو خطاب ہے تمام جتنے انسان ہو چاہے نبی ولی پیر فقیر چگے پوڑے چھوٹے بڑے اللہ پر باتا ہے اگر چاہے اللہ تمہیں سب کو مٹا دے تخلف میں بات پھر تمہارے بعد لے آئے ان کو جن کو چاہے کما انشا کو من نے قوم ناخری جیسا کہ پہلے اٹھان دی تھی تم کو اور ایک دوسری قوم سے جو قوم پہلے گزر چکی ہے اسی طرح اب میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ میں ساری کائنات کو دھکا دے کے تمام انسانوں کو تباہ کر دو اور اس کے بعد دوسرے لے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے متعلق بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ آپ نبی علیہ السلام کی مثال دنیا میں ممکن نہیں نبی علیہ السلام جیسا پیدا ہونا مشکل ہے بلکہ ممتنع ہے اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز ممتنع اور ناممکن نہیں اگر اللہ چاہے تو نبیوں ولیوں سب کو دھکا دے دے اور چلا دے وہاں سے پھر اس کے بعد دوسری قوم لے آئے لہذا کوئی شاعری ایسی نہیں جو لے کم اس اسلحی شیون ہو لے کم اس اسلحی ہے تو صرف کون اللہ کی ذات ہے بات صاف ہے جس کا تم وعدہ دیا جا رہا ہے تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے ضرور آئے گی ایک دن وما انتم پھر تم میں جگہ پہ کام کرو میں بھی کام کر رہا ہوں پھر تھوڑا ٹھہرو تالمون تمہیں یقین آ جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے من تکون اب پتا چل جائے گا من لو آ کے الدار وہ من تکون کس کا ہے من و کس کا ہے وہ بعد کا کر الدار یہ دنیا کے بعد وہ کس کا گھر بنتا ہے بہشت یہ بعد میں پتا چلے گا انہو لا الظالمون ظالم جو ہیں ان کو فلاح کبھی نہیں ہو سکتی وجہ غیر اللہ کا بیان بنا دیا انہوں نے اللہ کے لیے وہ جیت جو پیدا ہوتی ہے کھیتیوں میں سے اور ٹنگروں میں سے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں چلو جی یہ اللہ کا حصہ ہے فکالو پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے وہ نہ یہ ہمارے معبودوں کا حصہ ہے بس جب معبود کا حصہ کا نام نکالتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نام پر تھانا وہ تو پیروں کے نام پر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں مگر پیروں کے نام کی جو چیز تھی وہ مرتے مر جائیں گے اللہ کے نام کی نہیں کرتے فلا یا اللہ وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا اللہ کے طرف اور مکان اور جو سامان یا جو چیز بھی اللہ کے لیے انہوں نے مقرر کی ہوتی تھی شرکا ہے اس کا چاہتے تو حصہ ملا دیتے پیروں کی طرف سا عمار یا بہت گندے فیصلے کرتے ہیں یہی وجہ ہے نہ ماننے کی دسویں وجہ یوں ہی چھکا دیا ہے اکثر لوگوں کے لیے مشرقین میں سے قتل کرنا اولاد اپنے کا شرکا شکا دیا ہے ان کے شریکوں نے زیانہ کا فائل شرکاؤہم ہے لیردوہم تاکہ ردی بنا دے ان کو وَلَيَلْبِسُوا الْاِمْدِينَهُمْ اور تاکہ مِلَاجُلَا دے ان پر دین ان کا اگر چاہتا اللہ مَا فَعَلُوْهُوْ یو نہ کرتے مگر اللہ جبر کسی پہ نہیں کرتا فَزَرْهُمْ چھوڑ ان کو وَمَا يَفْتَرُونَ سمیت ان من گڑت کسو واب منی ما ماں یفترون سمیت ان من گڑت کسو کے جو وہ کرتے ہیں کالو ہاس ہی انام ان لو جی وہ کہتے ہیں ہاض ہی ان ہر ہجرون یہ تو جو کھیتی ہے نہ یہ ڈنگر ہیں یہ تو ہجر ہیں یعنی ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہم بھی ان کو استعمال نہیں کریں گے ہم پر بھی حرام ہے یہ بابے کے نام کے ہیں لا یتھا موا نہیں کھائے گا کوئی بھی ان جانوروں کو یا کھیت کو مگر ہم جس طرح چاہیں گے ہمارے فیصلے کے مطابق ہوگا اور کئی ڈنگر ان کے ایسے تھے وہ کہتے تھے ان پر سواری کرنا حرام ہے وہ انعام اور کئی ڈنگر ایسے تھے جن کو بغیر اللہ کے نام کے وہ مردار کھاتے تھے اس یہ اللہ پر جھوٹ بولتے تھے کہ اللہ کی ماری ہوئی ہم کھاتے ہیں سیاح قریب بدلہ دے گا ان کو اللہ بس وہ اس کے جو تھے وہ من کی سے کرتے اچھا لوگ کہتے ہیں نا اب قرآن تو کہتا ہے کہ جو مشرق تھے نبی علیہ السلام کے وقت میں وہ بسم اللہ پڑھ کر جانور ذبر نہیں کرتے تھے وہ مردار کھانے کو پسند کرتے تھے یعنی جس پر بسم اللہ پڑھا جائے اور آج کا جو مرتد ہے وہ بسم اللہ تو ضرور پڑھتا ہے بسم اللہ اس لیے اللہ کریں فرمائے ان کنتم تم بےآیات ہی مو میری آیات کے ساتھ اگر تمہیں ایمان ہے تو پھر بسم اللہ پڑھو تو پھر کھانے کا حق ہے اگر اللہ کی آیات کے ساتھ ایمان نہیں ہے تو بسم اللہ لاکھ مرتبہ پڑھو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے کالو معافی بتون اور کہا انہوں نے جتنے جانور ہیں اس کے پیٹ میں سے جانور مر گیا اس کے پیٹ سے نکلا ہے نکلی ہے بچہ نکلے ہے یا بچی نکلی ہے تو کہتا ہے ان کے پیٹ سے جو نکلے گا وہ تو صرف مرد کھا سکتے ہیں ہماری عورتیں وہ نہیں کھا سکتے بڑے نام وہی یکم محتاط اگر مردہ بچہ نکلا ہے تو پھر سوانی مرد سارے مراد سارے تو ادب رکھیں فیم فیش اور کا وہ سب کا حصہ ہے صحیح اجزيهم وصفهم ضرور بدلا دے گے ان کے اس بیان کو ہے کا انه حکیم علی قد خسر الذين قتلوا اولادهم بڑے خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے غیر اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو قتل کر دیا۔ صاف ہم بغیر علم ہے صرف کمین پونے کی وجہ سے بے علم ہونے کی وجہ سے اور حرام کر دیا انہوں نے اپنی جانوں پہ وہ جس کو اللہ نے رزق دیا تھا علی اللہ اللہ کا حلال شدہ رزق وہ اپنے پر حرام کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے بچے کو پیروں کے نام پر قتل کر دیتے ہیں قتظین وہ راستے سے پٹک گئے اور کبھی ہدایت پہ نہیں آ سکتے وحو انشا جناتین مارو دلیل اکڑی نمبر اٹھارہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں باغات ماروشات جو چھت پہ چڑھائے ہوئے وغیر مارو شاتین اور چھتوں پہ نہ چڑھائے ہوئے اس لیے بنایا کھجیوں کو کھیتیوں کو مختلف مختلف اس کے کھانے سے فائدہ ہوتا ہے ورمانا ور اور زیتون کو پیدا کیا ورمان ور اور ساتھ جانوروں کو پیدا کیا متشا ملتے جلتے غیر متشا اور نہ ملتے خلیا بچوں غیر متشا کلو من سمر ہی ادا اسمارا کھاؤ اس پھل سے جس وقت وہ پھل لیتا ہے وہ حقہ ہو اور اس اللہ کا حق ادا کر دیا کرو جس دن کاٹتے ہو تم اپنی آبادی کو بلا تو صرف لا ہب المصرفین اللہ کے نام پر تو دے دے ہو مگر اس میں زیادتی نہ کرو کہ اللہ کا نام بھی لو اور ساتھ پیروں کا حصہ بھی نکالو انب المسرفین اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ من الام حمولتا اور کئی جانور ایسے ہیں جو ہمتاً جو سواری کے قابل ہیں فرشن کئی ہیں جو رینگ رینگ کر چلتے ہیں کلو مہاراجا کا کوم اللہ اللہ فرماتے ہیں کھاؤ جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے شیتان اور بہرا وسیلہ صائبہ عام وغیرہ یہ بے تک باتیں کر کے شیطان کے قدموں پیچھے نہ لگو ان وہ تمہارا سخت دشمن ہے ہاں جی سما ازواج آٹھ جوڑے ہیں گائیں بکریاں, اونٹ بھیڑے یہ آٹھ جوڑے ہیں مزکر نرو مادا مینسن بکریوں سے بھیڑوں سے دو جوڑا و من الماسن بکریوں کا جوڑا کل ازکارین حرم رم عامل اب بتاؤ تم کیا از حرم یہ دونوں مذکر جو ہیں یہ حرام ہیں ام ان سین یا دونوں ماد حرام ہیں ام مشتم علی تعالی ارم یا وہ چربی حرام ہے جو منسو کی دو مادوں کے رحم میں ہوتی ہے نبے اون بیل میں ان کو تم ساد ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح اگر تم سچے ہو تو اب آ گیا نر ماتا و منل سنینل بکر سنین تم بتاؤ اب دونوں آرام ہیں یا دونوں مونس حرام ہیں یا ان کے ان کے رحم پہ چربی جو ہوتی ہے وہ حرام ہے یہ ساری چیزیں کسی کو حرام کہتے ہو کسی کو حلال کہتے ہو بتاؤ امکم تم شا کم بھی اللہ نے جب ان چیزوں کے حرام ہونے کی وسیعت کی تھی تم اس کے پاس موجود تھے فمن ازرم ممن قذبا کون ظالم ہے زیادہ اس سے جو جھوٹ بولتا ہے اللہ پر جھوٹ بھی ایسا تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے ان اللہ اللہ یہ دل قوم تاکہ اللہ نئی کامیاب ہونے دیتا قوم ظالموں کو کل دلیل بھائی تو فرما دے میں تو جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا ہے میں تو کسی کھانے والے پر کوئی تو عام حرام نہیں کرتا میں نہیں کہتا کہ حرام ہے ہاں مگر صرف وہ جو تم کھاتے ہو وہ حرام ہے یہ اللہ حسر اضافی ہے اے وہ صرف وہ حرام ہے جو تم کھاتے ہو مردار ہو دم ہو مسفو اور لام خنظیر فعی نجسن فسن اللہ بار بار شرک کی ترتیب میں لفظ رجس آتا ہے رجس اصل میں رجس جو ہوتا ہے گوہے پھوسی کو رجس کہتے ہیں یہاں پھر اختلاف ہوتا ہے کہ جو چیز رجس ہو وہ نجس العین ہے یا نجس لگے رہی ہے قرآن مقدس میں جس طرح ٹھٹی پہ رجس کا لفظ آتا ہے کنویں پھوسی پہ لفظ آتا ہے اسی طرح جوا اور شراب وغیرہ پینے پر بھی رز کا لفظ آتا ہے اور اسی طرح مشرقین کو کہتے ہیں ان رجسن وہ بھی رجس ہے معلوم ہوا مشرق جو ہے یہ نجس العین ہے مشرق رجس ہوتی ہے نجس العین مشرق کو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی رجس ہے جو نجس العین ہو اس کا کو ذرہ برابر بھی انسان کے وجود کے ساتھ لگ جائے تو وہ بھی تو خنزیر نجس العین ہے کہ نہیں کتا تو نجس العین نہیں ہے نجسل غیر ہی ہے اس لیے خشک بالوں پہ کتے پہ اگر ہاتھ لگ جائے یا ہاتھ پھیرتے رہو وہ ہاتھ پلیت نہیں ہوتا مگر خنزیر نجس العین ہے اس کے بال بھی ہاتھ کو لگ جائیں یا کپڑے کو لگ جائیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے معلوم ہوتا ہے حضرت عمر کے نزدیک مشرق نجس العین تھا اس لیے جب ہاتھ دیا مشرق نے اور تھوڑا سا بیچا انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور حکم دیا جاؤ پانی لے آؤ پانی کے ساتھ ہاتھ کو دھو لیا جس طرح خنزیر کو ہاتھ لگ جائے جس طرح پریت ہو جاتا ہے مشرق کو بھی ہاتھ لگ گیا ہے تو حضرت عمر نے ہاتھ دھو لیا کوئی بات سمجھے کہ نہیں <سلام> بعد لوگ کہتے ہیں نا میاں یہ اندرو پلیت ہے پلیت مشرق کا جو ہے روحانی پلیتی ہے جسمانی نہیں ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا استدلال اس سے تھا کہ جس طرح نجسل آئن ہے اسی طرح مشرق بھی نجسل ہے. سنزیر کا کوئی ذرہ بھی اگر لگ جائے تو کپڑا اور بدن پریت ہو جاتے ہیں اسی طرح مشرق کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا تو ہاتھ اس کو ہمارے ترا باغن والا آدن جو شخص مجبور ہو جائے باغن والا آدن وہ بغاوت بھی نہ کرے بغاوت کرے گا یعنی ضرورت نہیں ہے بغیر ضرورت کے غیر اللہ کے نام کی چیز کھا لے تو یہ بغاوت ہے بغاوت بھی نہ کرے یعنی وہ چیزیں حرام کھائے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اور اللہ نے پھر معافی کر دیا ہے رب غفور رحیم تیرا رب غفور رحیم کس میں فسک, فسک تو ہے عدل سے نکل جانا حکم سے خروج کر جانا وہ فسک ہے اور رجس ذات کے لیے ہوتا ہے فسک صفات کے لیے ہوتا ہے ہاں جیاد ہر رمنا کل لذیذ ظفر اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی ہیں حرام کر دیا ہم نے کور والی تمام چیزوں کو اور گائے بھی حرام کر دی بکری بھی حرام کر دیں ان کے اوپر حرام جو کیا ہے ان کی چربیاں بھی حرام کر دے علامہ ملت شا جو کچھ ان کی مادے جو ہیں ان کی پیٹھوں پہ چربی لگی ہوتی ہے چپکی ہوئی ہوتی ہے یا انتریوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے اگل ہوا یا اور میں یہ ہڈی کے ساتھ چپکی ہوئی ہو یہ ان کے لیے تھیں مگر باقی سب کچھ اللہ نے حرام کر دیا اور حرام اس لیے کیا انہوں نے اللہ کی حلال کو حرام کہا ہم نے ان کی ساری چیزوں کو حرام کر دیا ان کی بغاوت کی وجہ سے ہم نے ان کو جزا دی وہ ان لساد اور تحقیق ہم سچے ہیں اس معاملے میں وہ جھوٹے ہیں فین کر کا اگر وہ اب بھی آپ کو جھٹ تو فرما دے رب تمہارا بڑی رحمت کھلی والا ہے. یہ ٹھیک ہے مگر بلا یرد دو ان کے قطن نہیں بچ سکیں گے لو اشرق اللہ شکوہ نمبر نو ان قریب کہیں گے مشرق لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے والرمنا من شہین اور ہم چی کسی چیز کو حرام نہ کرتے من یوں چلایا تھا پہلے لوگوں نے کہ ہمارا عذاب پھر چکھ گئے تو فرما دے اگر یہ بات ہے تم جو کہتے ہو کہ ہم شعر کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے ہمارے باپ دادا شیر کرتے تھے تو اللہ کی مرضی سے اس کے متعلق حال انذکم من الالف کوئی اس کے اندر تمہارے پاس کتاب ہے یا کوئی روایت متواتر ہے من علم من یہ علم میں والی تنوین تعظیم کی ہے بہت بڑا علم معتبر علم تو ہم نکال کے لے اؤ ہمارے پاس ان تتبعون الا الظن تم خام غازت الیاد کے عمل کرتے ہو اور تم سچ لگاتے ہو بات کل فلی اللہ حجت الگ تو فرما دے اللہ ہی کا حجت ہے جو حجت آخر تک پہنچ جاتی ہے فلو کو مجمعین اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو تم سب کو ہدایت دیتا کل حلوم مشودا کو تو تو دے لے آؤ ہلوم مشودا کو لے آؤ اپنے گواہ کو جو گواہی دے کہ اللہ نے واقعی یہ چیزیں حرام کی ہیں جو تم حرام کر رہے ہو فہین شہید فلا سشد ماہم اگر وہ گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی مت دو وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَا الَّذِينَ قَذَّبُوا اور نہ پیچھے لگو خواہشات ان لوگوں کے جنہوں نے ہماری آجات کو جسلا دیا ہے وَالَّذِينَ لَيَا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ لوگ جو اللہ کے آخرت کے ساتھ ایمان نہیں لیتے بلکہ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَادِلُونَ وہ اپنے رب کے محبت میں دوسروں کو برابر کرتے ہیں بے رب اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوسروں کو برابر کرتے ہیں جس طرح اللہ کے نام کی قربانی ہوتی ہے ان کے نام بھی بھی کرتے ہیں کل تالا رب علیکم تو فرما دے کہ آؤ تالا میں صرف عبارت پڑھتا ہوں اس عبارت سے میرا دعویٰ ثابت ہوتا جائے گا تالو اطلو میں پڑھتا ہوں جو کچھ اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے میں اب زہری عبارت جب پڑھوں گا تو میرا دعوی ساتھ ساتھ ثابت ہوتا جائے گا مجھے وہاں اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تمہارا دعویٰ جو ہے؟, ہے وہ تمہارے لفظوں سے نہیں ثابت ہوتا اس لیے تمہارے پاس کتاب ہی کوئی نہیں جو پڑھو میرے پاس کتاب ہے میں کتاب کی صرف تلاوت کروں گا تو میرا دعویٰ ثابت ہو جائے گا یہ دیکھو کیا اللہ تشرکو شرکوب ہی شرک نہ کرو بل والے اولاد املا نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے نہ ہنو نرزوں اور ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو بھی اور تمہاری اولاد کو بھی جن بچے بچیوں کو قتل کر دیتے ہو ور تک روای میں نہ اور نہ قریب جاؤ اس بے حیائی کے کاموں کے نہ زہری طور پر جس طرح وما بات باتانہ اور نہ بطنی طور پہ جس طرح خفیہ طور پہ مدع کر لینا یا خفیہ خفیہ طور پہ زنا اور بدکاری کر لینا ولا تخلوم نفسلطی الرم اللہ نہ قتل کرو اپنی جانوں کو وہ جو اللہ نے حرام کر دیا ہے ہاں ہاں حق ہو اگر ہو تو پھر قتل ہو سکتا ہے زالکم وصاكم یہ چیزیں ہیں جس کی تمہیں اللہ وسیعت کرتا ہے تاکہ تا تم عقل مندی سے سوچو ولا تک یتیم اور نہ نزدیک مال یتیم کے مگر ساتھ اس طریقے کے جو زیادہ آسن طریقہ ہو ہتھی کہ وہ اشد ہتھی کو پہنچ جائے کوئی بات سمجھ آئی حتیٰ کہ وہ کڑیل حتیٰ اذا گور نکاح بالا گنکاح سے مراد ہتہ یب معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی دلیل جو ہے وہ زیادہ غالب ہے جو کہتے ہیں کہ نابالغ بچے بچیوں کا نکاح ہاں ہتھی جب لوگ ہو سخت جوانی کریئر پورے جوان ہو جائیں تب جا کے اس کی جوانی مکمل ہوتی ہے و او فل وال و بالکش اور پورا کیا کرو میر بھی طول بھی قسط وزن بھی انصاف کے ساتھ اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق ویزا کل تم اگر تم کہا کرو نا کوئی بات تو انصاف سے بات کیا کرو کار زا اگرچہ وہ تمہارے قریبی کیوں نہ ہو فو اللہ سے جو وعدہ کرو اس کو پورا کیا بِهِ ان چیزوں کی وسیعت اللہ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور یہ ساری بات جو ہم نے کی ہے یہ حکم بھی دیا ہے میں نے ان سراطی مستقیمہ یہ ساری کی ساری اللہ تشر کو ہی شیا سے لے کر یہاں تک یہ حکم بھی دیا ہے کہ یہی سراط مستقیم ہے اس کے پیچھے لگو ولا تب تب بولا اور نہ پیچھے لگو مختلف راستوں کے ورنہ فتح کب توڑ پھوڑ کر دے گا مختلف راستوں پہ چلنا ان شبیل ہی اللہ کے راستے سے لال تب تک پہلے آیا پھر آیا لال تذکرون پھر آیا لال تک معلوم ہو گیا عقل کے ساتھ سوچ بچار کرنے سے آدمی کو ایمان آتا ہے پھر اس ایمان کے تفصیلی حالات کو سوچنے سے تذکیر آتی ہے اس کے بعد تقوی کا درجہ ہوتا ہے تکوا پھر آتا ہے انہ ذکر کیوں؟ یہ تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے نصیحت کرنا مجھ پہ فرض ہے نصیحت سننا تم پہ فرض ہے قدر اللہ حق کا قدر ہی اور نہیں،, نہیں قدر کیا اللہ کا ان بے نے جس طرح حق تھا قدر کرنے کا بے قدری کس طرح کی ہے وہ اس طرح قدر نہیں کیا اس کالو جب کے اللہ نے آج تک کسی بشر پہ کچھ بھی تو فرما دے یہ بات اگر تمہاری سچی ہے اور یہودیوں عیسائیوں اور مشرق علیہ السلام جو کتاب لائے تھے وہ کس نے دی تھی جو کتاب کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو کراتی تھا نہ جن ٹکڑے ٹکڑے کیوں کو ظاہر کرتے ہو اور کبھی چھپاتے ہو فَأُلِّمْ تُم وَلَا اور تمہیں کس نے بتایا تھا کہ موس علیہ السلام کو یہ کتاب دی گئی تھی انتم تم بھی نہیں جانتے تھے تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے پھر تمہیں کس نے بتا دیا ہے تم جو سارے رل مل کے کہتے ہو کہ موسا علیہ السلام کو کتاب تورات ملی تھی کس نے بتایا تمہیں قل اللہ تو جواب دے اللہ نے وہ بھی نازل کی تھی اور قرآن بھی اللہ ہی نے نازل کیا جس کو تم چٹلا رہے ہو سم مزر پھر آپ ان کو چکھے کریں چھوڑ دیں ان کو اپنے باطل سوچ اور لغویات میں کھیلتے رہیں آپ ان سے بات نہ کریں وہاں کتاب اور رنز اللہ مبارک ہو یہ کتاب بھی تو اللہ نے بھیجی ہے قرآن مقدر مصدق اللذی بین یدہ تصدیق کرنے والی ہے آپ سے پہلی کتابوں کی وَلَتُمْ ذِرَا أُمَّ الْقُرَا اور اس لیے جادل کیا ہے تاکہ آس پاس ام القرآن والوں کو اور ام القرآن والوں کے آس پاس کو مکہ والوں کو آپ جرائیں وَالَّذِينَ يُمِنُ بِالْآخَرَتِ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت کے ساتھ وہ نبی وہ ضرور اس کو مان لیں گے قرآن پاک کو وہ ہم اللہ صلاحی اور قرآن کی بتائی ہوئی نماز پر وہ محافظات کریں گے قرآن کی بتائی ہوئی نماز پر یہ یومنون نبی کا تعلق قرآن سے ہے جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں یوم نبی وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں اور آگے ربط کیا ہوگا اور وہ قرآن کی بتائی ہوئی نماز پر محافظہ کرتے ہیں وہ اس لیے مانا کیا ہے قرآن کا منشا یہ کہ ہر آنے والے باطل کی تردید قرآن سے مل جاتی ہے جو فرقہ بھی باطل نکلے گا قیامت مطلب؟ تک اس کا پس منظر جو ہوگا باطل اس کی جو ابتدائی باطل کی بنیاد ہوگی قیامت تک کے لیے جتنے باطل فرقے آئیں گے ان کی بے قرآن میں مل جائے گی اب ایک باطل فرقہ یہ نکلا ہے کہ قرآن کی نماز قرآن کی نماز انہوں نے اپنی تیار کی ہے قرآن کی نماز مگر وہ قرآن کی نماز جو ہے نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے نہ اطیات ہے اس میں کچھ بھی نہیں جہاں جہاں قرآن میں لفظ سلاد کا آتا ہے جہاں جہاں سلاد کا لفظ آتا ہے وہ کئی معنی اوٹ پٹان کرتے ہیں بگاڑتے ہیں یہ کہ قرآن کی نماز یہ ہے کہ اس میں سرکاری دفتر میں حاضری دو اور وہاں کا انتظام کرو مگر یہ قرآن پاس آپ کیا کہتا ہے وَهُمْ قرآن کی بتائی ہوئی نماز پر کرتے ہیں اور قرآن کی بتائی ہوئی نماز میں رکوع بھی ہے سجدے بھی ہے تیات بھی ہے قیام بھی ہے وہ جو معنی کرتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں قرآن کی نماز یہ ہے سلاد کا معنی غلط کر کے اور پھر اس کو رکو سجود یا قیام سے پاک کرتے ہیں یہ سب چیزیں کوئی نہیں نماز نماز کا معنی یہ ہے کرسی میں بیٹھے رہو اور وہاں التظام سوچتے رہو اور سوچ سوچ کے لوگوں کو بیان کرتے رہو مگر قرآن مقدس کیا کہتا ہے ولدی نہ یوں جو لوگ ایمان آخرت کے ساتھ لاتے ہیں وہ حقیقت میں قرآن کو وہی مانتے ہیں اور جو اخرت کے قائل بھی نہیں ہیں وہ قران کو کیسے مانیں گے اور اسی قران کی بتائی ہوئی نماز سے موافقت کرتے ہیں باب اکثر مما نستال اللہ کذبا کون ظالم ہے اسے اس جو کر کے لے اتا ہے اللہ پہ جھوٹ یا یہ کہتا ہے کہ میری طرف بھی وہی کی گئی ہے اور علم یوں ہوئی ہے حالانکہ نہیں کچھ بھی کی گئی وہی اس کی طرف من کالا اور ایک بیوقوف اٹھتا ہے وہ کہتا ہے سا میں, اللہ. میں بھی اسی طرح اتار سکتا ہوں جیسا اللہ اتارتا ہے اِلِ <زَالِمُور> کاش کہ تو دیکھے ان ظالموں کو جس وقت پہ وہ موت کی گھبراہٹ اور سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے لمبا ہاتھ کرتے ہیں ان کے سرف اور کہتے ہیں اخرجو انفوسا کو ملیو. نکالو اپنے آپ کی اپنی جانوں کو الماسل ہونے کون آج ہی آج ہی الم آج کے دن وہ آج کا دن وہی ہمارے والا دن ہے اے؟ وہ آخرت کا دن ہے اور یوم آخر جو ہے پنجا ہزار سال کا اس لیے بعد بے ایمان کہتے ہیں کہ ال یومہ بس صرف روحوں کو عذاب ہوگا جسم کو عذاب نہیں ہوگا حالانکہ اگر یہ ہوتا تو لفظ ہوتا النا تجھ کو آج ہی تم روح نکالو اسی گڑی میں تمہارے روحوں کو عذاب ہوگا نہیں کہتے المرجو انفوسا کم اپنی جانو کو خود نکالو الجنا آج کے دن سے تمہارا تم پر عذاب شروع ہو جائے گا چاہے دفن کے بعد ہو چاہے دفن سے پہلے ہو چاہے روح کو ہو چاہے جسم کو ہو چاہے دونوں کو ہو بہرحال ملیں گے نہیں آپس میں عذاب دونوں کو ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ روح کو عذاب ہوتا ہے جسم کو جسم کو نہیں ہوتا اللہ کریم اس کو جٹلاتے ہیں کہ خطاب کن کو ہے آخر جو روح اور جسم کٹھے ہیں نا جس کو خطاب ہو رہا ہے اب اپنے آپ کو اپنے روحوں کو نکالو عالیہ توجاء اللہ آج سے عذاب تم پہ شروع ہو جائے گا روح اور جسم کو کتاب بھی روح اور جسم کو ہے اور عذاب بھی روح اور جسم کو رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ روح قیامت تک کے لیے جسم سے الگ رہے گا روح کو الگ عذاب ہوگا جسم کو الگ عذاب ہوگا تب جا کے کتاب ٹھیک رہتا ہے تجز نا ضابل ہو بدلا دیے جاؤ گے عذاب سختی کا بس وہ اس کے جو کہتے تھے تم اللہ پر نا حق بات کہتے تھے وہ کن تمہیا ہو اللہ کی سے تم استقبار کرتے تھے تکبر کیا کرتے تھے تو معلوم ہوا یہ عذاب ثواب قبر کا جو ہے یہ انہیں کو ہے جن کو خطاب ہو رہا ہے خطاب کس کو ہو رہا ہے آخر جوہ کا خطاب کس کو ہو رہا ہے جسم اور روح کٹھے ہے نا یعنی مکمل انسان ہے نا اور جس کو خطاب ہو رہا ہے اسی کو کہا جا رہا ہے, تو ہو رہا ہے. یہ بھی جمع ہے سالم روح اور جسم کو خطاب بھی کیا جا رہا ہے سالم روح اور جسم کو عذاب بھی دیا جا رہا ہے اب سوال یہ تھا کہ روح اور جسم موت کے وقت تو جدا ہو جاتے ہیں پھر یہ خطاب ان دونوں کو کیوں ہوا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے روح مال بدن ایک روح مال بدن ایک ہے رو بدن ایک ہے روح کا جسم کے اندر ہونا اس کا معنی اور ہے ایک ہے روح کا جسم کے ساتھ ہونا یعنی جس طرح جسم کو عذاب ہوگا اس کے ساتھ روح کو بھی عذاب ہوگا اس لیے دونوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ دونوں اکٹھے تو نہیں رہیں گے یوم سے کلت قزا موت کے ذریعے روح قیامت تک کے لیے جدا ہو گیا جسم قیامت تک کے لیے جدا ہو گیا مگر عذاب دونوں کو ہوگا جس طرح خطاب دونوں کو ہو رہا ہے عذاب بھی دونوں کو ہوگا تم انہ فرادا او آگے او آج تم ہمارے پاس اکیلی حالت میں کما خلک نا کم جس طرح کے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا وہ ترک تم ما چھوڑ دیا تم نے ماں خول جو ہم نے رجا دیا تھا تم کو پیچھے پیٹ پیچھ اپنے کے وماں ماہ شورا اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ ان معبودوں کو جن کا تمہیں گمان تھا اور تم کہتے تھے کہ فی کم شورا ہمارے بچوں میں ہمارے مال میں یہ شریک ہے ان کے نام کا حصہ بھی ضرور نکالیں گے انا ہم فی کم شورا لکت تقتم آج بائیک کر دی گئی تمہارے درمیان اور اور گئے تم سے وہ جن کا تمہیں گمان تھا تو پھر مان جاؤ اللہ کی ربوبیت بھی اللہ اکیلا ہے پرش کرنے والا انتظام کرنے والا اور رب کا مانا تھا نا انشا حالا فحالا الحد تمام میں ہر ایک چیز کی بنیاد رکھ کے آخیر تک اس کے ساتھ رہنا اس کو رب کہتے تھے اس میں موت بھی ہے حیات بھی ہے پروش بھی ہے بچپن بھی ہے بلوک بھی ہے بڑھاپا بھی ہے سارا انتظام کرنے والا رب ہوتا ہے اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس کی ایک اور دلیل بھی سنو ان فالک الحبا اللہ ہی ہے جو فال کو لب ووا وہ نکھڑنے والا ہے بنانے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو درخت بنانے والا یہ خرے جو رہے تھے وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے ظال اللہ مرلہ یہ ہے تمہارا اللہ جس کو رب کہتے ہیں فَأَنَّا <فَكُون> کہاں الٹے لیتے جا رہے ہو فال چیرنے والا صبح کا بنا دینے والا رات کو سکون اور شمس و کمر کو حساب کا ذریعہ یہ ہے اندازہ عزیز علیم کا یہ بھی تمہاری روبیت کے لیے ہے وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے راستہ بے کھانے کے لیے نجوم کو ظلمات البرہ والبہر میں سبزی میں ہو خشکی میں ہو تمہیں وہ راستہ دکھانے کے لئے اس نے ستارے بنا دیا ہے قد فصلنا ال آیات یعلمون یہ سارے عبوبیت کی دلیلیں ہیں وَهُوَ الَّذِي عَلْشَاكُمْ وہی ذات جس نے ابتدا سے پیدا کیا اٹھایا تم کو ایک ہی جان سے ایک ہی جو دنیا میں بنایا و ان قبر میں طور پر بنایا قد آیات قومی ہم نے کھول کھول کر بیان کی آیات ایسی قوم کے جو جی سمجھتی ہے وہی ذات تو ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی اور نکالا ہم نے سات اس پانے کے انگوری ہر چیز کی فأخرجنا منو خزرن اور نکالا ہم نے مترا کے بنتا پتا وہ نخلے اور کھجوں میں سے ہا اس کی کلی سے کنوان گچے لٹک ہوئے اور باغات انار ملتے جلتے وغیرہ متشاب اور نہ ملتے جلتے پھر ذرا تم دیکھو تو صحیح نا علا سمر ہی جب پھل لے کر درخت پھلتا ہے اسمرہ جب اس کے طور پر پھل پکتا ہے اور پکے ہوئے کو پھر دیکھو ساریا ہزاروں نشانیاں ہیں ایماندار قوم کے لیے مگر اس کے الٹ اب ان کا حال بھی دیکھو یا شرا کال انہوں نے اللہ کا شریک بنایا جنوں کو دیوی دیو کے دیو دیو دیو وقالا قوم حالانکہ نے ان کو پیدا کیا تھا وفارا کو لہو اور کر لیا انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم کے سبحان ہو و تعالی اما یس فون بدیو سماوا نئے سرے سے بنانے والا یا زمین و آسمان کو انا یقور لہو والا وہ کس طرح اس کا کوئی نائب متصرف ہوگا وَلَم حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی وہ خالہ کا بنایا ہر چیز کو وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ نتیجہ ہے یہ سارے کمالات کا یہ رب کے کمالات ہیں لا الہ اللہ اب جب ثابت ہو گیا ربوبیت ساری اللہ کے لیے ہے تو پھر ثابت ہو گیا اللہ الہ اللہ ہو امید پہ اور آس لگانے والی ذات جس پہ لگائی جائے وہ اللہ ہی ہے اور کوئی خالق و کل شہن فاو بنانے والا ہے ہر چیز کا پس اسی کی بات کرو وہ ہر چیز پہ بگڑی بنانے والا ہے لا درے کو اس کی ذات یہ ہے نہیں پا سکتی اس کو کوئی آنکھ حالانکہ وہ پا لیتا ہے سب آنکھوں کو کیونکہ وہ لطیف بھی ہے تاریخ باریک بین بھی ہے خبیر بھی ہے واقف کار بھی ہے تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس بصیرت کی آنکھیں ہمارے طرف کی طرف سے بصیرت والی آ جاتا ہی ہیں فمن اب سے ہی پس جو بصیرت حاصل کر لے گا بارا با مانا دیکھنا اب سارا بصیرت لینا جو بصیرت حاصل کر لے گا اس کے اپنے جان کا فائدہ ہے فمن علحہ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا اور جو آیات سے اندھا رہے گا فَعَلَيْهَا اس کا ببال اس کے اوپر ہے اور نہیں ہم میں اوپر تمہارے کو کزال کا نصر فلاد ہاں ان کے نہ مالنے کی وجہ ایک تو یہ ہے نصر فل ہم نے کھول کھول کر بیان کیا اور تاکہ یہ آپس میں سبق یاد رکھیں والے نوبی نہ تاکہ ہم بیان کرتے جائیں ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں مگر انہوں نے جان بوجھ کر ان سے میچ لیں لہذا ما آئی کمر آپ تو پیچھے رہے نا اس آیت کے جو ہم نے آپ پر اتارا ہے لا الہ الا ہو کیونکہ وہ دلائل جو ہیں وہ لا الہ الا ہو کے سارے کے سارے دلائل ہیں فلا عارض مشرقین اور جو مشرقین مو مشرقین ان سے بالکل اعراض کر کے رہو ان کی طرح منہ بھی نہیں کرنا رشتے داری تو رہی درکنار ان کی تو رہی درکنار ان سے رہا تو آل دلائل توحید سے منہ مو موڑ گیا ہے آپ ان سے منہ مو موڑ کے رکھے کاٹ کر کے رہیں ہما جلنا کا لفیز نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران وکیل اور ان کی بگڑی بنانے والا بھی تو نہیں ہے او تمہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ یہ مشرق ایسے الو کے پٹھے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے معبودوں کا تم نے بری طرح نام لیا تو وہ تمہارے خدا کو گالی نکالنے لگ جائیں گے نہ گالی نکالو بلا ضرورت ان کو برا نہ کہو جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سمے جن کو اے اللہ زینا اللہ زینا یہ اللہ زینا زینہ یہ اللہ زینہ مفول ہے اور ید اون یہ مفعول ثانی ہے علت کے طور پہ نہ برائی سے یاد کرو ان لوگوں کو جن لوگوں کو یہ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں ورنہ یسب اللہ بغیر علم ورنہ وہ بھی کال نکالیں گے اللہ کو بغیر علم کے یعنی جہالت کی وجہ سے اپنے معبودوں کی محبت ان میں اتنی بھری ہوئی ہے کہ ان کے شوق میں آ کر اپنے معبودوں کی غیرت میں آ کر وہ تمہارے خدا کو بھی گالی نکالیں گے اس کے بعد اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ان کا پر خبر دے گا ان کو جو کوئی عمل کرتے تھے اکسم و بلا جیسے آپ احمان جب ان کو پیڑا چھٹتا ہے نا جب چپیڑا آتا ہے مشرقین کو تو کیا کہتے ہیں خدا کی کسم اللہ کی مار پڑے ہمیں ہم اگر بول رہے ہو کیا لائن جا تم اگر ہماری فرمائشی آیت آ جائے جس کی فرمائش ہم کرتے ہیں لہجو منل نہ بے ہو ہم ایماندار بن جائیں گے بے سبب اس آیت کے ہم ایماندار بن جائیں گے بسب اس آیت. یہ مان نہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اس کے آیت کے ساتھ نہ ایماندار بن جائیں گے بے حا اس آیت کے جو آیت ہماری فرمائشی ہوگی اس کو دیکھ کر ہم ضرور ایمان لائیں گے کل ان آیا تو اند اللہ تو فرما دے کہ یاد تو ہیں اللہ کے پاس مگر مایوش روکوم تم نہیں جانتے کہ انہا اذا جات لا یومنون جب ان کی فرمائشی نشانی بھی آئے گی تب بھی یہ نہیں مانیں گے بالکل ون اکلب افیدت اور وابس دیتے ہیں ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو کمالم یو مینوبی اول جیسا کہ پہلے انہوں نے نشانی دیکھ کر بھی نہیں مانا اب بھی نہیں مانیں گے بس خلاصہ یہ ہے وہ نظر ہم تو یا چھوڑ رہے ہیں ہم بھی ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو رہے ہیں آپ بھی ان سے اراد کر کے رہیں اور ہم بھی اراد کرتے ہیں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 اس کے بعد تقوی کا درجہ ہوتا ہے تقوی پھر آتا ہے موسا کو کتاب پوری پوری الل آسنا اوپر بسب اس کے جو اس نے احسان کیا تھا اللہ سبیا تمامن اللزی آسنا پوری کتاب دی بسب اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اخلاص کیا تھا اخلاص خلوص کے ساتھ آئے تھے تفصیل اور اس کتاب کو تفصیل ہر دی دینی شہ کی کل شعین وہ دن و رحمت اور نری ہدایت تھی نری رحمت تھی الحمد لل تاکہ وہ اللہ کی ملاقات کے ساتھ ایمان رکھے ہاضا کتاب مبارکن یہ کتاب ہے جو اتاری ہے ہم نے اس کو نیری پرکت بے اتباق ہو اس کی ود تکو لکم تاکہ تم رحمت کیے جاؤ انتقول کہیں یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ انما ان کتاب یہ کتاب تو نازل تھی پہلے یہودیوں اور نصرانیوں پر ہم سے پہلے ہم تو اس کے پڑھنے سے بالکل کل کو نہ کہو نا کہ یہودی اور نصرانیوں کو تو کتابیں مل گئیں اور ہمیں کتاب کوئی ملی ہم بالکل غافر رہ گئے یہ نہ کہو اس لیے ہم نے یہ قرآن پاک تم کو دیا ہے یہ یوں کہنے لگ جاؤ کاش کہ ہم اتارا جاتا ہم پر کتاب ہم ان لوگوں سے بھی زیادہ ہدایت پہ ہوتے عذر غلط نہ کرو آ چکا ہے تمہارے پاس کھل کھلی دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے رحمتوں اور نری ہدایت اور رحمت ہے فمن ازرم من من یاد اللہ کون ظالم ہے؟ پھر ان جیسی آیات کو جو جھٹلاتا ہے وہ سادا ہو جاتا ہے ان کے ماننے سے بس نجل یس ان قریب بدلہ دیں گے ہم ان کو جو سیل بند ہو جاتے ہیں ہماری آیات کے سننے سے گندے عذاب کا بس اب اس کے کہ وہ یس فون بالکل رک جایا کرتے تھے اب اس سے زیادہ ہم دلائل ان کو کیا دے دلائل تو ہیں وہی کے بھی آ گئے نکلی بھی آ گئے اکلی بھی آ گئے دلائل کی روشنی ہم نے دے دی اب یہ چاہتے کیا ہے اب اور ان کو کیا چاہیے حال یا کیا اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے چل کے آئے یا تیرا رب خود چل کے آئے یا باد تیرے رب کے غاب کیا جائے بیوف سوچو یوم یاتی تھی بازو یا تربے کا جس دن اللہ کے عذاب کے گئی لا یار ایمان ہوا نہیں نفع دے گا کسی جی کو اس دن ایمان لانا اگر پہلے ایمان اس کے اندر نہیں تھا او کسبت ہی ایمان یا یا اس کے اندر پہلے نیکمال نہیں تھے تو عذاب آنے کے وقت نیک عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کل انتظر انا منتظر تم بالکل انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں یعنی وہ گھڑی آنے والی ہے کہ جب اللہ کے عذاب کے یاد آ جائیں گی تمہیں نہ سنبھلنے کا موقع ملے گا نہ ایمان لانے کا موقع ملے گا اِنَّمَا ان لدی نہ فر رکھو دینا وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑا ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو دین ایک ہے مگر وہ خود بخود حصے بخرے کر دیے کسی نے نور بشر کا حصہ لے لیا کسی نے اللہ کا حصہ لے لیا کسی نے خلافت کا حصہ لے لیا کسی نے سلسلے کا حصہ لے لیا دین ایک ہے مگر اس کو فرقو دینم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین اپنے کو اور ہو گئے ٹولے ٹولے وکانو شیعہ اور ہو گئے ٹولے ٹولے یہ لوگ جو ہے لست فی فیشین یہ یہ من ہے منہم من فی فیشین نہیں ہے تیرا کوئی تعلق بھی ان کے ساتھ کسی معاملے میں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو سمبا بما یا فلون پھر اللہ خبردار کرے گا ان کو جو کچھ وہ کام کیا کرتے تھے من جاء بالحسن فله اشرف صالحا جو بندہ کو نیکی کما کے لائے گا اس کو 10 حصے اس کے بدلے میں ملیں گے اور جو برائی لے آئے گا اس کو برائی ایک کے بدلے ایک ہی برائی کا جزا ملے گی تو اور اللہ کسی پہ سُن نہیں کرتا کل اننے حدا نے ربی یہ دونوں مضمون میرے نفی شرک پھیلی اور نفی شرک کے اتقادی. یہ دونوں مضمون جو ہیں یہ ان کی طرف مجھے اللہ نے ہدایت کر دی ہے یہ دین ہے اور, دینی بڑا ٹھوس ہے اور پھر ملت ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی در کا تھا مکانا مشرقین مشرقین میں سے نہیں تھا کل انسلا وی کہہ دیں میرے پاس اس حضرت وہ تو تھے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی دھڑکے تھے آپ بھی کہہ دے ان سلاسو کی میری سارے بدن کی باتیں ساری عبادتیں, حتیٰ کہ میری ساری زندگی اور میرا مر جانا یہ للہ ہے رب العالمین صرف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے نہیں اس کا کوئی شریک اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں اور میں اول درجے کا اللہ کے سامنے سر جھکانے والا ہوں کل غیر اللہ ہے اب غیر ربن تو فرما دے کیا سوائے اللہ کے تلاش کروں میں دوسرا رب حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا ولا تک سے وہ کل رب سے اللہ لیا نہیں کمائے گا کوئی جی مگر اس کا وزن اس پہ ہوگا اور نہیں اٹھا سکتا بوجھ دوسرے کا کوئی دوسرا پھر بات سن لو کہ لا ربکم مرجوکم تمہارے رب کی طرف ہی ہے لوٹنا تمہارا تو خبر دے گا تم کو جو کچھ اس میں اختلاف کرتے ہے فهو الذی جعلکم خلفا اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں بادشاہ بنا دیا ہے زمین میں ورفع بعضکم فوق بعض اور بلند کر دیا ہے تمہارے بعض کو بعض پر کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے درجوں کے لحاظ سے لبن و ما غریب کو غریب کیا ہے تو بھی ازمانے کے لیے امیر کو غریب اب کیا ہے تو بھی ازمانے کے لیے ان نہ کا تیرا رب بہت جلد حساب کرنے والا ہے ان نہ الرحیم تحقیق وہ غفور الرحیم بہت بڑا مہربان ہے